کتاب الوکالة کل عقد جاز ان یعقده الانسان بنفسه جاز ان یوکل به غیره ویجوز التوکیل بالخصومت في سائر الحقوق وإثباتها ویجوز بالاستیفاء اللہ في الحدود والقصاص فإن الوکالة لا تصح باستیفائها مع غیبت الموکل عن المجلس آج وکالت کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی وکالت جی وکالت کے ساتھ بینسطور آپ کے لکھا ہوگا وہی الحف زن بھائی لغت میں یعنی عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے حفاظت کرنا بھائی وَفِي الشَّرِعِ عِبَارَةٌ عَنْ اِقَامَةِ الْغَيْرِ مَقَامَهُ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ اور اصطلاح شریعت میں وقالت کس کو کہتے ہیں اقامت الغیری غیر کو قائم کرنا مقامہ اپنی جگہ پر فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ کس کے اندر کسی؟ معلوم تصرف کے اندر بھائی میں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خرید کر لاؤ تو دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا یہ میرا حق تھا لیکن میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام کر دیا کہ وہ میرے مال میں سے کیا کر لے میرے لیے ایک گاڑی خرید لے تو یہ معنی ہے غیر مقام کہ شریعت میں یہ عبارت ہے غیر کو اپنا قائم مقام کرنا فی تصرف معلوم کسی معلوم تصرف میں تو یہاں بھی ایک معلوم تصرف تھا گاڑی کا خریدنا تھا اس میں میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام بنا دیا وکل عقد جاز اي عاقده الانسان بنفسه جاز اي وكل به غيره ہر ایسا عقد کے جائز ہو کہ وہ معاملہ کرے انسان اپنے نفس کے کہ وہ معاملہ کرے کر سکے انسان خود جازت جائز ہے اي وكل به غيره کے وکیل بنا دے اس پر کسی اپنے علاوہ کو اپنے علاوہ کو کیا کر دے اس میں ہر وہ آقد جو انسان خود کر سکتا ہے جائز ہے کہ اس میں کیا کرے غیر کو وکیل بنا دے بھئی دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا کیا یہ تصرف میں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا تو اسی میں میں نے غیر کو کیا کیا وکیل بنا دیا تو یہ جائز ہے مولانا تو ہر ایسا عقد کے انسان کے لیے خود و عقد کرنا جائز ہو جائز ہے کہ اس میں وکیل بنا دے اپنے علاوہ کو یعنی کسی اور کو کوکیل بالخصومت اور توکیل یعنی توکیل کا معنی وکیل بنانا وکیل بنانا جائز ہے توکیل بالخصومت یعنی خصومت میں وکیل بنانا جائز ہے فی ایر الفقوق تمام حقوق کے اندر وہ اس اور ان کے اس بات میں ان کو ثابت کرنے میں بھائی وجوز استعفی اور استعفی کا معنی وصول کرنا اور جائز ہے وصول کرنے میں بھی بھائی بھائی دیکھیے خصومت بھائی خصومت کسی کے ساتھ مقدمہ چلتا ہے قاضی کے پاس خصومت ہوتی ہے مولانا تو اس کے اندر یہ خصومت اب دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کوئی آپ پر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے میرے ایک لاکھ روپے دینے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی شخص پر دعویٰ کرتے ہیں کہ تم نے میرے کیا کرنے ہیں ایک لاکھ دینے ہیں تو دو قسم کے حقوق ہو گئے کچھ وہ ہیں جو آپ پر ہیں دوسرے نے آپ پر دعویٰ کیا کہ آپ نے کتنے پیسے اس کے دینے ہیں اور دوسری صورت یہ آپ کسی پر دعویٰ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس سے کیا کرنے ایک لاکھ وصول کرنے دونوں طرح کی خصومتوں کے اندر چاہے وہ ادائے حقوق سے متعلق ہوں چاہے وہ وصولی حقوق سے متعلق ہوں دونوں کے اندر وکیل بنانا جائے نے میرے اوپر مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس چلا گیا خصومت کی کہ اس نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ میری طرف سے جواب دو بھائی میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا وہی تو یہ درست ہے مولانا یا میں نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ زید نے کیا کرنے ہیں میرا ایک لاکھ روپیہ دینا اس کے اور میرے درمیان ہوا تھا اس کے اور میرے اس کے اور میرے درمیان ہافز ہوا تھا تو اس میں بھی میں کیا کر سکتا ہوں کسی تیسرے کو وکیل بنا کر بھیج سکتا ہوں کہ جاؤ میری طرف سے یہ مقدمہ لڑو بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی دونوں طرف بھائی تو یہ مانا بھائی خصوطوقی اور جائز ہے توکیل بالخصومت تمام حقوق کے اندر وہ اس بات اور ان کے ثابت کرنے میں وہ جوز بال اور جائز ہے اس کے حقوق کے وصول کرنے میں بھی خد اولساس مگر حدود اور قصاص کے اندر بھئی حدود اور قصاص کے اندر بھئی ان میں وصولی کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست نہیں ہے بھئی حد کسی سے وصول کرنے کے لیے یعنی اس پر لگوانے کے لیے یا مولانا قصاص کسی سے لینے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہوتا اس لیے کہ حدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں جو شبہ کی وجہ سے ساخت ہو جاتی ہیں کس کی وجہ سے بھائی قصاص تو آپ جانتے ہیں مثلا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر آلائے قتل کے ذریعے قتل کر دیا تو قصاص میں اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا بھائی تو اب ایک شخص دوسرے کو کیا بناتا ہے وکیل بناتا ہے کہ جاؤ بھائی جیسے مقدمہ کرو اور اس سے قصاص لو اس نے میرے فلاں عزیز کو قتل کر دیا ہے وکیل جاتا ہے اور جا کر مقدمہ لڑتا ہے مولانا تو اب تو زید پر قصاص ثابت ہو رہا ہے اس سے خصاص لیا جائے گا حال یہاں پر وکیل بنانا صحیح نہیں قصاص کی وصولی کے لیے اس لیے کہ قصاص ایسی چیز ہے جو شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہے ذاخط ہو جایا کرتی ہے تو شبہ موجود ہے یہاں موکل کا ہونا ضروری ہے موکل کا ہونا کیونکہ معاف کرنے کا شعبہ موجود ہے بھائی ہو سکتا ہے موکل کو کیا ہو آخر لمحے میں رحم آ جائے اور وہ خصاص سے رک جائے اور اس مجرم کو کیا کر دے معاف کر دے بھائی وکیل کو تو معاف کرنے کا حق نہیں ہے تو یہاں چونکہ معاف کرنے کا شبہ آ گیا لہذا یہاں پر اب کسی کو خصاص کی وصولی میں کسی کو وکیل بنانا درست نہیں اسی طرح حدود بھی شوبے کی وجہ سے ساخت ہوا ہو جایا کرتی ہیں بھائی حدود بھائی حدود میں نے بتایا تھا آپ کو سزائیں دو قسم پر ہیں کچھ وہ سزائیں ہیں جو قاضی دیتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے قاضی اپنی ثوابدید پر جو مناسب سزا سمجھتا ہے اس کے مطابق سزا دے دیتا ہے اور کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا بھائی اور ایک دفعہ قاضی کے پاس چلا گیا مسئلہ تو اب وہ ثابت ہوتا ہے تو اب صاحب حق بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے یہ سزا مقرر ہے تو جب جرم ثابت ہوا ہے تو اب یہ سزا اس کو بھگتنا ہی پڑے گی اب اس میں معافی کی گنجائش نہیں معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کرنا تھا قاضی کے پاس لے پہنچا کر اب معاف نہیں کر سکتا بھائی سزا ان کو حدود کہتے ہیں جیسے ڈاکو پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹا جاتا ہے چور پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح کسی نے دوسرے پر سہمت لگائی تو اس پر اس کو کیا کیا جاتا ہے حد قزم اسی کوڑے لگتے ہیں بھائی اسی طرح کیا, کیا کسی نے شراب پی ثابت ہوتی ہے تو اس پر بھی حد جاری ہوتی ہے کوڑے لگیں گے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ حدود ہیں بھائی تو یہ حدود جو ہیں یہ ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہیں ساخت ہو کرتی ہیں، ساخت ہو جاتی ہیں تو اب دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کی چوری کی تھی اور یہ اس کو لے گیا قاضی کے پاس اور اس پر اب چوری کا مقدمہ چلاتا ہے تاکہ اس پر ہاتھ لگوائی جائے تو اس میں اس موکل کا خود موجود ہونا ضروری ہے یہ نہیں کر سکتا وہ کس کو بھیج دے वکی. وکیل کو بھیج دے اس لیے کہ وکیل تو جا کر وہی وہ بات کرے گا جو اسے موکل نے کہی ہے کہ قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے اس نے میرے موکل کی چوری کی ہے اور یہ یہ گواہ موجود ہیں لہذا اس پر کیا جاری کی جائے حد جاری کی جائے جبکہ موکل کی طرف سے شبہ ہے شاید وہ جا کر یوں نہ کہے قاضی صاحب اس نے میری چوری کی ہے کیونکہ چوری کا لفظ کہے گا تو پھر پھر کیا آئے آئے گی گی حد حد ہاں اگر لفظ بدل دیتا ہے پھر حد نہیں آئے گی مثلا یہ کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرا مال دینا ہے وہ جو مال لے کر گیا ہے وہ چور نے دینا یا نہیں دینا بھائی دینا ہے تو اب اگر لفظ کہتا ہے چوری کا اس نے میری چوری کی ہے پھر تو ہد آتی ہے لیکن اگر کیا کہتا ہے اس نے میرا مال اس کے دن ہے اس نے مال دینا ہے اب دیکھو وہ حد سے بچ گیا سمجھ میں آیا تو لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کیا کرے چوری کے بجائے کیا کہہ دے ہاں آخر میں رحم آیا کہیں اس کا ہاتھ نہ کٹ جائے چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تو چوری کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ کیا نام لیتا ہوں کہ اس نے میرا مال دینا ہے کوئی یہ اسی طرح ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی توہمت لگائی بھائی زنا کا الزام لگایا وہ اسے اٹھا کر قاضی کے پاس لے گیا مولانا کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کی توہمت لگائی ہے تو اس مسئلے کے اندر بھی وہ وکیل نہیں بھیج سکتا بلکہ اس کا خود حاضر ہونا ضروری کیوں اس لئے کہ وکیل کو بھیجے گا تو وکیل تو کیا کرے گا پورا مقدمہ اسی طرح چلائے گا اور سزا ثابت ہو جائے گی اور اس پر حد جاری ہوگی اسے اسی کوڑے لگیں گے لیکن موکل وہ ہو سکتا ہے بھائی وہ گیا اب اس پر حد جاری ہونے لگی ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر کیا الزام لگایا تھا اب وہی اس کو رحم آیا قاضی صاحب میں تو آ, اس نے جو میرے اوپر الزام لگایا صحیح لگایا باقی میں نے یہ جرم کیا تھا تو اس کو کیا, کیا? حد سے بچا لیا جب الزام صحیح لگا حد قزب تو غلط الزام لگانے پر لگتی ہے جب اس نے اقرار کر لیا اب اس پر حد لگے گی نہیں حد نہیں لگے گی تو دیکھا یہاں پر کیا ہوا معاف کرنے کا صبح آ گیا لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے ہاں اگر وکیل بناتا ہے اور خود بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے کیا کرتا ہے خدود اور خیساک کی وصولی کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے اور وکیل خود بھی ساتھ وہاں موجود ہے تو پھر اس صورت میں صحیح ہے اب وہاں قاضی کے سامنے بات تو وکیل کر رہا ہے لیکن چونکہ موقل خود بھی موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا موقل خود ہی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے خود ہی بات کر رہا ہے وہی کیونکہ موکل جب خود موجود ہو تو وکیل کا کلام کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے موقع کی طرف گویا وہ, وہ خود یہ معاملہ سر انجام دے رہا ہے تو کہتے ہیں و یجوز اور وصول کرنے میں بھی جائز ہے و تو کی الا فی الحدود والقصاص مگر حدود اور قصاص میں فین الوکالہ لا تصح بالاصی فاہ اس لیے کہ وکالت صحیح نہیں ہے ان کی وصولی میں ما غیبت الموکل عن المجلس ساتھ کس کے موکل کی غیر موجودگی میں عنل مجلس مجلس سے کہ موکل مجلس سے غائب ہو اس حالت میں نہیں ہاں موجود ہو تو پھر توقیل کیا ہے صحیح ہے وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی الا بالخصوم اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خصومت کے اندر کسی کو جب وکیل بناؤ یعنی کسی کے ساتھ جھگڑا ہے مقدمہ ہے قاضی کے پاس تو اس خصومت کے اندر آپ جس کو چاہیں وکیل بنا دیں لیکن فریق مخالف کی رضامندی ضروری ہے زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے ایک لاکھ روپے دینے ہیں میں نے آمر کو اپنا وکیل بنایا کہ جاؤ میری طرف سے جا کر جواب دو رد کرو میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا تو آمر میری طرف سے گیا زید نے کہا قاضی صاحب مجھے اس کا یہ وکیل منظور نہیں ہے موکل خود کیا ہو یہاں پر آئے آنا چاہیے تو اب اس کی بغیر رضامندی کے یہاں توکیل بالخوسومت درست نہیں یہ کون فرما رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہاں اگر موقع کو کوئی عذر ہے تو پھر اس صورت میں آپ چاہے دوسرے کی رضامندی نہ ہو فریق مخالف کی رضامندی نہ ہو پھر بھی کیا ہے درست ہے توکیل بالخوسومت درست ہے مثلا بھائی زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا تو اب زید کہتا ہے کہ نہیں قادر ہے مجھے تو یہ وکیل اس کا منظور نہیں رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے لیکن میرا عذر ہے عذر یہ کہ میں وہاں سے تین دن کی مسافت پر رہتا ہوں بھائی تو اب تین دن کی مسافت پر رہنا یہ کیا ہے عذر ہے بھائی کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا اپنے سارے کام چھوڑ کر وہاں آنا پڑے گا تو یہ تو بڑی تکلیف کا باعث بنے گا بھائی تین دن کا سفر ہے تو لہذا اس صورت کے اندر اب فریق مخالف کی رضامندی نہ ہو پھر بھی موکل کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل بنا سکتا ہے خصومت میں بھائی یا والا نام موکل مریض ہے بیمار ہے بھائی وہ قاضی کے پاس حاضر ہی نہیں ہو سکتا تو اب بھی چاہے دوسرا راضی ہو یا نہ ہو تو یا اسی طرح موکل جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ پردہ نشین عورت ہے وہ باہر نکلتی نہیں ہے بھائی تو لہذا اب بھی کیا کر سکتی ہے وہ وکیل بھی وکیل بالخصومت کر سکتی ہے توکیل بالخصومت کر سکتی ہے اور فریق مخالف رد کرنا چاہے بھی تو اس کو رد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو الا اللہ برضا توکیل بالخصومت جائز نہیں ہے مگر قسم یعنی فریق مخالف کی رضامندی کے ساتھ موقل مریض ہو پھر جائز ہے او غائب سلاثت یادہ یا وہ غائب ہو تین دن کی مسافت پر یا اس سے زیادہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو وقال ابو یوسف محمد الرحم اللہ تعالی تو جبکہ صاحب فرماتے ہیں کہ توکیل بالخصومت بھائی فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی جائز صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بھائی اس کی رضامندی کی کوئی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مطلقاً کیا ہے آپ جس کو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں وکیل بالخسومت بھائی سورج سمجھ میں آ تو امام صاحب کا کیا مذہب ذکر ہوا کہ فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر توکیل بالخسومت جائز ہی اللہ یہ کہ موکیل کو کیا ہوزر ہو کو یہ تو قول ہوا مشائق بھائی ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ یہاں بعض نے تو یہ اختلاف ذکر کیا کہ بغیر رضامندی کے جائز ہی نہیں ہے بعض کہتے ہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ لازم نہیں ہے کیا معنی کرتے ہیں وہ نعم. ہاں وہ کہتے ہیں یا جائز کی مراد نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں لازم نہیں ہے کیا مانا یعنی اگر فریق مخاب بنا تو سکتے ہیں بھائی لیکن اگر وہ چاہے رد کرنا تو رد بھی کر سکتا ہے سمجھ میں آیا تو میں نے زید کے زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا اور میں نے اب خصومت کے لیے اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا تو زید اب اس یہ توکیل بالخصومت لازم نہیں ہے یعنی زید اس کو رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے ورنہ تو وکیل میرا ٹھیک ہے مقدمہ لڑے لیکن اگر وہ کیا کرنا چاہے پہلے قول میں تو تھا جب تک اس کی رضامندی نہیں ہے بنا ہی نہیں سکتے بھائی. دوسرے قول میں بنا تو سکتے ہیں مقدمہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کو کیا اختیار ہے رد کرنا چاہے تو لہذا معلوم لازم نہیں ہے بنا سکتے ہو تو پہلے قول کے مطابق جائز ہی مم. نہیں اور دوسرے قول کے مطابق لازم نہیں یعنی وہ رد کرنا چاہے تو اسے جی تو بعض کہانی یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ یہ معنی ہے اور یہی اختیار کیا ہے صاحب ہدایا نے بھائی صاحب ہدایا نے بھی یہاں کیا کیا, کیا کیا اسی قول کو اختیار کیا اور فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ لازم میاں بنا سکتے ہو لیکن دوسرے کے اختیار ہوگا وہ رد کرنا چاہے تو رد بھی اور کرنا مقدمہ چلاتا ہے تو چلا سکتے ومن شرط يَمْلِكُ مملک وَيَلْزَمُهُ الحکام اور وکالت کی شرط میں سے یہ ہے کہ موقل جو ہے ممن ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے یم لکھو <الْأَحْكَام> جو تصرف کا مالک ہو ویل زم <الْأَحْكَام> اور اس پر احکام لازم ہوتے ہوں اور اس پر کیا لازم ہوتے ہوں بھائی وہ تصرف کا مالک ہو بھائی تصرف کا مالک ہوگا تو احکام اس پر لاگو ہوں گے تصرف کا مالک ہی نہیں ہے تو اس پر احکام بھی لاگو نہیں یہ قید لگا کر فبی محجور اور آبد محجور کو نکال دیا بھائی آپ جانتے ہو عام غلام کو تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے نہیں غلام دو ہے بھائی دو قسم پر ایک وہ غلام جسے آپ نے تجارت کی اجازت دی وہ آبد محزون کہلاتا ہے یعنی جسے اجازت دی گئی ہے اور ایک عام غلام ہے اور وہ عبد محجور کہلاتا ہے اور غلام کسی قسم کے تصرف کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا آقا اسے اجازت وہ بیع و شرا نہیں کر سکتا وہ کسی کی زمانت نہیں دے سکتا وغیرہ وہی سمجھ میں آیا بلکہ کس کی اجازت ضروری آخا کی اور اسی طرح بچہ ہے بھائی بچہ بھی تصرفات کا احل نہیں ہے وہ بھی اس وہ بھی تصرفات نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ کون اجازت دے دے شا وال تو یہ جس کو اجازت دی ہے وہ کہلائے گا فوی معزون اور جس غلام کو اجازت دی گئی ہے وہ کہلائے گا عبد معزون اور ان جن کو اجازت نہیں دی گئی عام غلام ہے وہ آبد محجور کہلاتا ہے جس پر حجر ہے پابندی ہے اسی طرح عام بچہ ہے وہ بھی تصرف کا آہل نہیں ہے وہ بھی سبھی یہ محجور کہلاتا ہے یعنی جس پر کیا لگائی گئی ہے یعنی شرح اس پر پابندی لگائی گئی ہے اب جب تک وہ اس کا ولی اجازت نہیں دیتا اس کا تصرف صحیح نہیں غلام کو پر بھی شرحان پابندی ہے لہذا جب تک اس کا آقا اجازت نہیں دیتا وہ معذون نہیں سورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو بھائی یہ قید لگا کر آبد مہجور اور سبی مہجور کو نکال دیا کیونکہ, کیونکہ کیا کہا موقع وہ ہونا چاہیے جو تصرف کا مالک ہو وہ احکام ہو اور اس پر کیا لاگو ہو کیا لازم ہوتے ہوں احکام لازم ہوتے ہوں لیکن آبد مہجور اور سب مہجور یہ تو تصرف کے مالک ہی نہیں آحال ہی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا آ, تو ان پر ان کے احکام بھی لازم نہیں ہوتے بھائی تو دیکھو اب ایک عابد محجور ہے وہ کسی کی ضمانت دینا چاہتا ہے زید کی ایک مسئلے میں ضمانت دیتا ہے کہ میں اس کا الزامین ہوں اس نے اگر پیسے ادا نہ کیے تو میں کیا کروں گا پیسے ادا کر بھائی تم تو عابد محجور ہو تم ضمانت نہیں دے سکتے تم اس تصور مالک ہی نہیں ہو اور اس تصور لاگ نہیں ہوتے بھی کے احکام تم پر تو لاگو نہیں ہوتے بے شیرا وغیرہ کرتے ہو تو احکام لگتے ہیں بھائی بے کرنے سے کسی چیز کا مالک ہو شیرا کرنے سے کسی چیز کا مالک نہیں بنتا کوئی چیز بیچنے سے وہ چیز دوسرا اس کا مالک نہیں ہے بھائی تو احکام بھی لاگو ہو وکیل امی میل الب سد بھائی موکل کے بارے میں تو بتلا دیا وہ کیا ہونا چاہیے سرو کا مالک بھی ہونا چاہیے اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں اس کے لیے کس کو نکال دیا محجور اور سبھی محجور عام بچے عام غلام کو نکال دیا اب وکیل میں کیا شرائط ہیں کہتے ہیں وکیل ان وکیل میں سے ہونا چاہیے جو بیع کو سمجھتا ہو وہ اس کا ارادہ کرتا ہو بھائی بیع کو سمجھتا ہو وکیل ایسا آدمی ہو جسے پتا ہونا چاہیے مثلا آپ نے بیع کے لیے بھیجا اسے کیا ہو اس کی تصرف کی سمجھ ہے کہ کوئی چیز بیچی جائے تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے کوئی چیز خریدی جائے تو وہ چیز کا انسان مالک بن جاتا ہے اور بدلے میں کیا دینا پڑتے ہیں سمند دینا پڑتے ہیں تو کو کہتے ہیں وکیل وہ ہے جو سمجھتا ہو بیع کو ویک سدھو اور کیا کرتا ہو اس کا ارادہ بھی کرتا ہے تو مذاق نہیں مذاق کو نکال دیا وکیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا ہے سمجھ میں آیا مزاق مذاق میں اس کو کہتا ہے یہ گاڑی میں نے کیا کہ آپ کے ہاتھ فروخ کر دی تو بتائیے بھائی یہاں اس کا بیا کا مقصد ہے یا ویسے مزاق کر رہا ہے اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے بھائی تو وہاں قرینے وغیرہ بتلا دیں گے یہ مذاق کر رہا تھا بھائی تو یہ اس کو بھی نکال دیا وہ اور جب وکیل بد یاد رکھیے آزاد آدمی آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو بھی کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور حب معضمون کو بھی کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل جس وہ عبد جسے آفانی اجازت دیے تجارت وغیرہ کر سکتے ہو وہ تجارت کا ماہر ہے تو اب کیا کر سکتا ہے یہ شخص کوئی بھی آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو کیا کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں وکیل بنا سکتا ہے اور اسی طرح چاہے تو آپ معذون کو وکیل بنا سک اسی طرح آپ معذون جو ہے وہ بھی کسی اور آزاد آدمی کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہے کسی معاملے میں تو وہ بنا سکتا ہے کسی آپ معذون کو وہ وکیل بنانا چاہتا ہے تو اسے بھی کیا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے یہی بات کر رہے ہیں وہی را وک عل الحر البالغ او المازون مثلهما جازا اور جب وکیل بنا دے کوئی آزاد بالغ شخص او المازون یا کون وکیل بنائے کوئی کوئی مازون مازون میں بھائی اس بھی داخل ہو گیا اور عقد مازون بھی اسی لیے عقد نہیں کاغلب کیونکہ المازون کا جس کو اجازت دی گئی ہے وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی ہو سکتا ہے تو ان میں سے جو کیا کرے وکیل بنا دے مثلہما اپنے ہی مثل اپنے جیسے کو جاز اپنو جا اپنے جیسے کو جازا تو یہ یعنی یہ معنی نہیں کہ آزاد آزاد کو وکیل بنا سکتا ہے معذون معذ کو وکیل بنا سکتا ہے نہیں بھائی یعنی دونوں اپنے مثل کو کیا کر سکتے ہیں دونوں، ان دونوں کے مثل کو کیا کر سکتے ہیں تو ایزا وقت معذون ہوں جب بنا دے آزاد بالغ یا معذ وکیل بنا دے کس کو مثلہما ان دونوں کے مثل کو یعنی کسی آزاد کو یا معذون کو جس کو بھی بنا دیں دے جاز جائزہ سمجھ میں آئے اسی طرح بھائی بچہ ہے وہ بھی تو یہ تین بلکہ تین آ اس کے اندر تو بھائی کون آئے ہو بالغ بھی آ گیا معذون بھی آ گیا اور سب سبھی مازون بھی آ تو یہ سارے ایک دوسرے کو آپس میں کیا کر سکتے ہیں وہ جو جس کو چاہے بھائی وہ ان وقت کا لا سبیم محجور یاقل الب شیرا اور ابدم محجور جازا یاد رکھیے جو عقد کے حقوق ہوتے ہیں ان کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے جو عقد کے حقوق ہوتے ہیں کس سے تعلق ہوتا ہے تفصیل آگے آ جائے گی کچھ تفصیل ہے اس میں لیکن فی الحال یہ سمجھ لو مثلا آپ کو میں نے وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خرید کر لاؤ یہ لو بھائی پانچ لاکھ روپے تک کی ہو گئی آپ گئے گاڑی خرید لیں آپ نے ایک شخص کے ساتھ ایجاب و قبول کیا گاڑی خرید لی تو آپ اس گاڑی پر قبضہ کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ آپ کا حق ہے کیونکہ عقد آپ نے کیا ہے میں تو گھر پر ہوں بھائی مجھے جانتا ہی نہیں اسی طرح وہ سمن کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھ سے نہیں کرے گا بلکہ کس سے کرے گا وکیل سے کیونکہ عقد کس نے کیا ہے وکیل, وکیل, وکیل نے کیا ہے تو عقد کے حقوق کس سے متعلق ہوتے ہیں وکیل, وکیل سے لیکن اب آگے بتا رہے ہیں کسی نے سبھی محجور کو وہ بچہ جس پر پابندی ہے اس کو اجازت کوئی نہیں ہے عام بچہ اس کو وکیل بنایا کسی معاملے میں آپ نے محجور کو کیا کیا وکیل بنائے عام غلام جس پر پابندی ہے یعنی اسے اجازت نہیں ہے بھائی تو کیا ان کو وکیل بنا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی ان کو وکیل بنا سکتے ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ کم از کم ایسا ہو جو بیع و شراء کو سمجھتا ہو تو اب بیع و شراء میں ان کو وکیل بنا دیا تو صحیح لیکن اب حقوق کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہوگا بلکہ حقوق کے آقت کا تعلق موقع ہی سے ہوگا عام حالات کے اندر تو حقوق آقد کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے وکیل سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو وکیل ہے وہ محجور ہے چاہے بچہ ہو چاہے غلام ہو لہٰذا عقد کے حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا ان سے نہیں ہوگا بھائی بات ساری سمجھ میں آ گئی بھائی ان وقت کسی نے وکیل ایسے محجور بچے کو الْبَعَ جو سمجھتا ہے بیع و اوشیرہ کو او اقدام محجورا یا وکیل بنایا عبد محجور کو تو یہ جائز ہے ولاق و بھی مکیل اور ان دونوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا حقوق کا اور وہ متعلق ہوں گے بیم وکیل ہی ما ان دونوں کے جو موکل ہیں ولحق التی غربین جی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ میں نے تو آپ کو ابھی بات سمجھانے کے لیے یہ بتلایا تھا کہ حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل سے اب صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی حقوق بھی حقوق بھی دو قسم پر ہیں بھائی کچھ وہ آقد ہیں جن کی نسبت وکیل موکل کی طرف نہیں کرتا بھائی اور کچھ وہ عقد ہیں جن میں وکیل کو باقاعدہ موکل موسیقی کا نام ذکر کرنا پڑتا ہے اس کی طرف نسبت کرنا پڑتی ہے بھائی ورنہ درست ہی نہیں مثلا آپ کو دیکھنا بھی میں نے آپ کو دی گاڑی اپنی یا میں نے آپ کو پیسے دیے پانچ لاکھ روپے جاؤ بھائی اس میں میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ آپ گئے آپ نے گاڑی خریدی ایک آدمی سے تو کیا وہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی میرا وہ جو فلاں موکل ہے اس کے لیے میں نے آپ سے خریدی کوئی ایسا کرتا ہے کسی کو بھیجو کوئی چیز لینے کے لیے وہاں جا کر بتلاتا ہے کہ میں فلاں کے لیے چیز خرید رہا ہوں نہیں وہ تو جا کر سیدھا کہتا ہے بھائی گاڑی بیچنی ہے تو آپ دے دیں اتنے پیسوں میں خریدتا ہے اور لا کر پھر کس کو دے دیتا ہے ایسا ہوتا ہے یا اس طرح نہیں ہوتا بھائی بھئی جب بھی کسی کو چیز لینے بھیجے وہ کبھی بھی جا کر یہ نہیں کر دے تو الگ بات ہے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے بھائی سیدھا جا کر اب اس نے آکد کی نسبت اپنی طرف کی یا وکیل کی طرف کی وکیل نے اپنی طرف کی کہ لاؤ بھائی یہ گاڑی مجھے بیچ دو آپ اتنے پیسوں میں گاڑی خریدی اور پھر لا کر آپ کس کو دے دے گا موقل کو دے دو دیکھو وکیل نے عقص کی نسبت اپنی طرف کی موکل کا سرے سے وہاں کوئی نام ہی نہیں تو یاد رکھو وہ عقد جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے وکیل سے ہی ہوتا ہے موکل سے ان کا حقوق کا تعلق نہیں ہوتا صورت سمجھ میں آ لہذا ابو مشتری کیا کرتا ہے سمن کا مطالبہ کون تھا بائے تھا ہاں بائے کیا کرے گا سمن کا مطالبہ کس سے کرے گا وکیل سے اور وہ جو مشتری ہے بائے ہے اس سے گاڑی بھی تو ہم نے لینی ہے تو یہ جو گاڑی کا مطالبہ اس سے کون کرے گا وکیل کرے گا کیونکہ حقوق آقد سے تعلق کس سے ہے وکیل سے اس اور جبکہ کچھ آقد وہ ہیں جن میں وکیل موکل کی طرف نسبت کرتا ہے باقاعدہ اس کا ذکر کرتا ہے آپ نے اپنے ساتھی کو وکیل بنا کر بھیجا جو بھائی کھلا جگہ میرا نکاح کروا دو تم میری طرف سے وکیل ہو آپ کا ساتھی گیا اور وہاں جا کر کیا کہے گا کہ میں کس کی طرف سے آیا ہوں کس کے نکاح کے لیے موکل مثلا زید نے مجھے بھیجا ہے تو زید جو ہے اس آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا باقاعدہ نام لے گا اور دوسری طرف سے قبول آئے گا تو زید کا نکاح ہو جائے گا تو جس آپ اس میں دیکھو وکیل کے لیے کیا ضروری ہے کس کا نکاح کروا رہا ہے رہاً زید کا اس کا نام ذکر کرے گا اگر نہ ذکر کیا پھر تو کس کا نکاح ہو جائے گا وکیل کا اپنا نکاح ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ ایسا آقد ہے جس میں وکیل کے لیے کیا ضروری ہے کس کی طرف نسبت کرے کس کا نکاح کر موکل کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے بھائی سمجھ میں تو جہاں پر جس کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے جس آقد کی اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے موقل سے ہوتا ہے وکیل سے لہذا جب نکاح ہو گیا تو خامند کے ذمے کیا لازم ہو جاتے ہیں مہر لازم ہو جاتا ہے اب اس مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایسا اقد تھا جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے لہذا حقوق کا تعلق بھی کس سے موقل سے لہٰذا جس کا نکاح کروایا ہے وہ جو موقل ہے اسی سے مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وکیل سے مطالبہ یا دوسری صورت اچھا چلو وہ آگے آ جائے گی کتاب بات سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں ول جی ول وقوت التی یا اور وہ عقود جن کا معاملہ کرتے ہیں وکلاء على الازر وہ دو قسم پر ہیں پہلی قسم جو ہے قلوآل ہر ایسا آقد کے نسبت کرتا ہے جو حقوق ہیں ان کا تعلق وکیل کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ موکل موکل کے کے ساتھ کے ساتھ اچھا بھائی میں نے آپ کو اپنی گاڑی دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ گاڑی میری فروخت کر دو آپ گئے آپ نے گاڑی ایک شخص کے ہاتھ فروخت کی ایجاب و قبول کیا تو اب وہ جو مشتری ہے گاڑی کا مطالبہ کس سے کرے گا وکیل سے آ کے کرے گا یا وکیل سے ہی کرے گا تو وہ گاڑی سپرد کرنا کس کے ذمہ داری وکیل کی اسی لیے کہا پی سلیم <الْمَبِعَة> پس وہ وکیل کیا کرے گا مبیعے کو سپرد کرے گا جب کہ کس چیز کا وکیل ہو وکیل بل بیک ہو وکیل بل, بل, بل, بل, بل, بل, بل بیعہ. بیعہ. چیز بیچنے کا وکیل ہے تو سپرد کرنا یہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا جی ویک بز سمنا اور سمن پر قبضہ بھائی جب گاڑی آپ نے بیچی آپ وکیل ہیں میرے تو گاڑی تو سپرد گاڑی سپرد کرنا بھی آپ کا کام اور اس مشتری سے سمن پر قبضہ کرنا بھی وہ آپ کا کام یہ مانا ہو تو یہ کون کر رہا ہے قبضہ کون کرے گا وکیل بل بی کرے گا سمن اور سمن پر قبضہ کرے گا <بِسَّمَنِي> اچھا شیرا کی بھی بات آگے مثلاً میں نے گئی کو کیا, کیا تھا آپ کو پیسے دیے کہ جا کر میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ تو آپ وکیل بل بہ ہیں یا وکیل بھی ہیں وکیل بھی ہیں ہے آپ گئے آپ نے ایک شخص سے ایجاب و قبول کر کے گاڑی خرید لی اب وہ بس بائے کیا کرتا ہے سم کا مطالبہ کرتا ہے تو وکیل سے کرے گا یا موکل سے کرے گا وکیل سے کیونکہ حقوق آفت کا تعلق کس سے ہے یہاں پر وکیل سے ہے اسی لیے كہا بزم اور مطالبہ کیا جائے گا سمن کا عزت كارہ جب اس وکیل نے کیا کیا ہو کوئی چیز خریدی ہو ظلم اچھا سمن کا مطالبہ بھی آپ سے ہوگا کیونکہ آپ وکیل بھی شیرہ ہیں اور اس مبیعے پر قبضہ کرنا بھی اس وکیل کا کام ہوگا بھائی کیونکہ آپ نے گاڑی خریدی آفد آپ نے کیا تو اس پر آپ قبضہ بھی آپ کریں گے وصول کریں گے اور پھر مجھے لا کر دیں گے تو یہ بات کر ہے ہیں وہیا اور مبیعے پر قبضہ کرے گا وہ یو و یو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ میری گاڑی بیچ کر آؤ گاڑی کو کیا کرو تو آپ کون ہوئے وکیل بل شرایا بل بیع وکیل بل بے ہوئے آپ گئے آپ نے گاڑی بیچی بھائی مشتری گاڑی لے گیا لیکن اسے پھر گاڑی میں کوئی عیب ملا اور عیب کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے گاڑی واپس وہ آیا وکیل کے پاس کہ یہ گاڑی آپ مجھ سے لے واپس بھئی آپ نے مجھے گاڑی عیب والی فروخت کی ہے وکیل کہتا ہے نہیں بھئی میں نے عیب والی فروخت نہیں کی تھی وہ قاضی کے پاس چلا گیا کسومت کرتا ہے تو کسومت وکیل کے ساتھ کرے گا یا موکل کے ساتھ کرے گا وکیل کے ساتھ ہی کرے گا کیونکہ حقوق آقت کا تعلق کس سے ہے جی تو یہ مانا ہے وہ خاصا محفل آئے اور کسومت کی جائے گی میں پڑھ رہا ہوں فل کس میں ایب میں کس کے ساتھ کی جائے گی خصومات وکیل کے ساتھ کی جائے گی اور پڑھے تو وہ شیراولی صورت بن جائے گی میں نے آپ کو پانچ لاکھ روپے دیے تو پانچ لاکھ روپے میں کہ میرے لیے گاڑی خریدو بھائی آپ گئے آپ نے گاڑی خریدی گاڑی خریدی گاڑی خریدنے کے بعد آپ وکیل کو اس میں کوئی عیب نظر آیا اب بائک کے پاس گیا کہ آپ نے عیب والی گاڑی فروخت کی ہے وہ انکار کر دیتا ہے تو اب وکیل قاضی کے پاس جائے گا اور خصومت کرے گا تو یہاں پر عیب کی وجہ سے خصومت کون کرے گا وکیل بے تو یو خاصم خسومت کرے گا فی البی کس کے اندر عیب یہ کس یو خاصم فی البی یہ کیا معنی وکیل بے خصومت کرے گا فِي الْعَيْبِ کی جائے گی اس کے ساتھ یہ قسم میں ہے وکیل یہ دوسری قسم آ ہر ایسا آقد یو ذیفل دیکھو عقد نکرہ ہے اس کے بعد فیل آیا اور پھر نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفات اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں ایسا تو ہر ایسا آقد یوزیف ہل وکیل نسبت کرتا ہے وکیل اس کی اپنے موکل کی طرف کن نکاح جیسے نکاح ہے تو نکاح میں موکل کی طرف نسبت کرتا ہے والخلعی اور کھلا کے اندر ایک عورت نے ایک آدمی کو کیا, کیا وکیل بنا کر بھیجا کہ کیا کرو میری طرف سے میرے خامن کے ساتھ کھلا کرو میرے لیے تو مال کے بدلے میری جان چھڑواؤ اس سے بھائی تو یہاں پر بھی اب جب کھلا کرے گی عورت وکیل گیا اس نے زید کے ساتھ بات کی جو خامن تھا اس عورت کا زید نے قبول کر لیا تو یہ کھلا ہوا مالانا اور اس کی وجہ سے عورت پر کیا واقع ہو گئی ایک طلاق بائن وہ خامن سے جدا ہو گئی لیکن خامن نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا یا عورت نے جو وعدہ کیا تھا اب اس پر لازم ہو گیا اسے دینا پڑے گا لیکن یہ مال کس پر لازم ہوا وکیل پر ہے وکیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا یا اور وہ عورت سے کیا جائے گا آردن عورت, آردن عورت سے کیونکہ وہاں یہ ایسا آقد ہے جس کے اندر موکل کی جاری نسبت کی گئی ہے تو حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوگا آردن آردن موکل, آردن موکل, آردن موکل, آردن موکل آردن سے ہوگا وصف الحیان دم الحمدی اور اسی طرح کرنا سلا دم عمد سے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بھائی گولی مار دی آپ بھائی اس پر قحساس آتا تھا قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا لیکن قحصاس ثابت ہو گیا اب اس کی گردن اڑائی جائے گی بھائی یہ ان کے گھر معافیاں مانگنے بار بار جا رہے ہیں اس کے گھر والے کہ بھائی آپ معاف کر دیں تو بالآخر اس کے گھر والوں کو ترس آتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی جان ہم ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں آپ ہمیں پانچ لاکھ روپے دیں بھائی کیا کریں تو یہ سلح سلح جتنے بھی مال پر پھرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو سلح کر لی ہم جان بخشتے ہیں اس کی لیکن ہمیں پانچ لاکھ دو بھائی تو یہ سلح ہوئی اندمل آمد کس سے دمیں ہم عمد کا معنی جان بوجھ کر جان بوجھ کر جو قتل کیا تھا غلطی سے قتل ہو جائے اس میں تو قصاص آتا ہی نہیں ہے اس میں تو دیت دینا پڑتی ہے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی اس میں دیت سو اونٹ دینا پڑتے ہیں بھائی تو یہ دام آمد میں سلح کی اب اس میں بھائی یہ اس کے گھر والے خود نہیں گئے تھے وکیل کو بھیجا تھا بات چیت کے لیے سلح کے لیے تو آپ سلح ہو گئی تو اب یہ بدل سلا جو ہے اس کا مطالبہ وکیل سے ہوگا یا موکل سے ہوگا موکل سے ہوگا کیونکہ وکیل نے سولہ کی اپنی طرف سے کر رہا تھا یا ان کی بات کر رہا تھا وہ موکل کی بات کر رہا تھا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی فین حقوق ہوتا اس لیے کہاقت اس اس کے حقوق جو ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں موکل کے ساتھ دون الوکیلی نہ وکیل हुँ کے ساتھ فلا یع لبو وکیل اس ماہری پس مطالبہ نہیں کیا جائے گا خامند کے وکیل سے بل ماہری مہر کا مہر کا مطالبہ بھائی آپ نے ساتھی کو بھیجا تھا جا کر کیا کر کے آؤ میرا نکاح کر کے آؤ بھائی تو اب نکاح ہوتے خامن پر کیا اس سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے مہر کا مطالبہ تو خامن سے کیا جائے گا یعنی موکل سے کیا جائے گا ولازم وکیل المرتی تسلیم ہا اور اسی طرح لازم نہیں ہے عورت کے وکیل پر اس کا سپرد کرنا بھائی آپ نے کیا کیا آپ گئے نکاح کرنے کے لیے آپ نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا بھائی اس نے اپنا وکیل بھیج دیا بھائی آپ نے ایجاب کیا وکیل نے اس کی طرف سے قبول کیا ایجاب و قبول ہوا نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد اب آپ اس وکیل کے پیچھے پڑ گئے لاؤ بھائی اب وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میری بیگم اس کو میرے حوالے کرو تو یہ وکیل سے مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں حقوق آخد کا تعلق کس سے ہے موکل, <تصفح> موکل سے ہے وکیل سے نہیں یہ معنی ہے یہ مانا ولا يلزم وکیل المرتی تسلیم ہوا اور لازم نہیں ہے عورت کے وکیل پر تسلیم ہوا اس عورت کا سپرد کرنا ویدا فلاب المکیل المشتریسن صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو آپ گئے آپ میرے وکیل ہیں آپ نے میری گاڑی فروخت کی جب گاڑی فروخت کی تو اب اس مشتری سے سمن کا مطالبہ کرنا کس کا حق ہے کس کا کام ہے وکیل کا کام ہے تو وکیل بھی مطالبہ کر رہے مثن یا ابھی وکیل نے مطالبہ نہیں کیا بھائی میں پہنچ گیا اس کے پاس میں نے کہا بھائی وکیل ادھر ادھر تھا کہیں کوئی صورت آپ بنا لیں بھائی وکیل نے آقد کیا تو اب شام کو اس نے گاڑی دینی ہے اور شام کو کیا شام کو وکیل نے اسے گاڑی دینی ہے اور اسے پیسے لینے ہیں تو لہذا بھائی اب وکیل کے بجائے موکل چلا گیا نہیں حقد کس کے ساتھ ہوا ہے <تصفح> وکیل کے ساتھ لہذا اس کو وہ سمن دینے سے انکار کر سکتا ہے اس کو حق ہے کہ میں تمہیں سمن نہیں دوں گا بلکہ میرا جس کے ساتھ حقد ہوا ہے میں اسی کو سمن گا لیکن اگر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی جائز ہے کیونکہ وکیل نے بھی تو لا کر سمن کس کے حوالے کرنے تھے موکیل, موکیل ہی کے حوالے کرنے تھے تو لہذا اگر وہ مشترک خود ہی براہ راست موکل کو دے دے تو یہ بھی جائز جب موکل کو ایک دفعہ دے دیے اب وکیل جا کر مطالبہ اس سے نہیں کر سکتا کہ کیا کرو سمن مجھے دو کیونکہ سمن تو وہ کیا کر چکا موکل کے حوالے چکا ہے تو کہتے ہیں بھائی ذات طلب موقل المشتری اب اسمن جب طلب کیا موکل نے مشتری سے سمن کو فل تو اس مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے اس سمن کو روک لے اس موکل سے کیا کرے اس موکل سے روک لے بھائی فَإن بھی جائز, جائز ہے پل وکیل پال بہو سان اب اس نے موکل کو جب دے دیے تو جائز نہیں ہے وکیل کے لیے ائین پال بہو سان کے اس سے دوبارہ کیا کرے دوبارہ مطالبہ دوبارہ کرے ومن انفلا من جنسی ومب ومبلغ ان ما <تصفح> یاد رکھیے جب کسی چیز کے لیے کسی کو وکیل بنائے کسی تصرف کے لیے اگر تھوڑی بہت جہالت ہو تو ٹھیک ہے اس سے کام چل جائے گا کوئی خارج نہیں لیکن اگر بہت زیادہ جہالت ہے جہالت فاخشہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ توقیل درست نہیں ہے بھئی جس چیز کے لیے کسی کو وکیل بنائیں اس کے اندر بہت زیادہ جہالت یعنی وہ تصارف مشغول نہیں ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ جہالت ہوئی زیادہ ہی مشغول ہوا تو اس صورت میں توکیل صحیح ہاں اگر تھوڑی بہت جہالت ہے تو خیر ہے اتنے سے کام چل جائے گا مثلا دیکھو بھائی مثالوں نظر رکھنا میں نے ایک آدمی کو کہا جاؤ بھائی میرے لیے ایک مکان خرید لو تو یہ توکیل صحیح نہیں ہے ہمارا نا مکان تو کتنی قسم کے ہیں ایک مرلے کے گھر سے لے کر بڑی سے بڑی کوٹھی بھی ہوتی ہے علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں ایک جگہ خراب علاقہ ہے وہاں ہو سکتا ہے ایک لاکھ کے اندر مکان مل جائے اور ادھر دوسری طرح مہنگے علاقے میں جاؤ تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتی جگہ سمجھ بات بھائی تو مکان تو بہت قسم کے ہیں تو جہالت فاحشہ آ گئی بہت زیادہ جہالت جس تصرف کا میں نے اسے کہا ہے وہ معلوم ہے اس میں بہت زیادہ جہالت ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے تو جس چیز کا وکیل بنایا جا رہا ہے جس چیز کے خریدنے کے لیے اس چیز کے اندر جہالت فاحشہ نہیں ہونی چاہیے یعنی بہت زیادہ جہالت ہو تو یہ درست نہیں اب مکان کے خریدنے کا دوسرے کو کہا بھائی اب یہ تو کچھ تو تعین ہونی چاہیے کس قسم کا مکان چاہیے کتنے کتنے پیسوں والا چاہیے ورنہ تو مکان تو بہت سی قسموں کے ہیں تو اگر صرف مکان خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے نہ پیسے بتلائے نہ کوئی اور چیز بتلائے تو یہ جہالت خواہشہ ہے لہٰذا یہ توقی صحیح نہیں ہاں اگر بتلا دیتا ہے بھائی بیس لاکھ روپے والا ہو اور فلاں علاقے میں مثال ہونا چاہیے یا اس طرح تو پھر جب جہالت اب اب بھی مشغول ہے بھائی گھر قسم قسم کے لیکن تھوڑی بہت جہالت ہے اس کا کوئی حرج نہیں بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی یہ اسی طرح کہتا ہے بھائی میرے لیے بھائی کیا کرو اے میرے لیے کوئی جانور خرید لو سواری کے لیے اب بھائی سواری کے جانور بھائی وہ تو گھوڑا بھی ہو سکتا ہے گدا بھی ہو سکتا ہے خچر بھی ہو سکتا ہے اونٹ بھی ہو سکتا ہے تو اور ہر ایک کی قیمتیں مختلف ہیں گدا خریدتا ہے تو وہ دو چار پانچ ہزار کا ہی مل جائے گا اگر اونٹ خریدتا ہے تو وہ تو ملے گا تیس چالیس ہزار میں تو لہٰذا جہالت بہت زیادہ ہے جہالت خواہشہ ہے لہذا یہ توکیل صحیح نہیں تو یہی بات کر رہے ہیں فلا بدم ان تسمیتی جنسی ہی وسیفتی ہی ومب سمنی ہی اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو کسی چیز کے خریدنے کے لیے فلا بدم ان تسمیتی جنسی ہی تو اس کی جنس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جینس کا ذکر کرنا مثلا جانور سواری کے لیے جانور کا کہا ہے تو جنس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گھوڑا خریدے یا اونٹ یا خچر خریدے بھئی وہ ہی, ہی اور اس کی صفت بھی ذکر کرے بھئی سمجھ میں آئے بھائی صفت بھئی مثلا بھئی کیا صفت ذکر کرے موٹا تازہ کے بھائی بڑا قوی مضبوط قسم کا بہترین قسم کا خوبصورت اونٹ خریدنا بھائی کمزور سا نہ خریدنا وہ مبلغ لگی اور کیا ذکر کرے گا سمن کی حد یا سمن کی مبلغ کا مانا حد یا مقدار سمن کی حد یا مقدار بھی ذکر کرنا ضروری ہے اللہ یو اکیلوکال متن مگر یہ کہنا کیا بنا دے وکیل بنا علی مار ایسے کہتا ہے اب تا علی مار ای خرید لے میرے لیے مارا ایتا جو تجھے مناسب لگے جو تیری رائے ہو جو تیری یعنی جو مناسب میرے لئے سواری کے لیے جانور خرید لے جو تجھے مناسب لگے اب یہ وکیل عام کر دیا اس کو اب وہ جو بھی جانور خریدنا چاہے کیا کر سکتا ہے اس کے لیے خرید سکتا ہے وقب ازل مبیا سمت اگر وکیل نے خریدی کوئی چیز وکیل بشرا نے وقب ازل اور مبیے پر کیا کیا پھر اس وکیل نے قبضہ کر لیا یعنی مبیع وصول کر لیا ط پھر کیا ہوا کسی عیب پر مطلع ہوا بھائی آپ کو میں نے بھیجا تھا جو میرے لیے گاڑی خریدو آپ گئے اور آپ نے میرے لیے گاڑی خریدی اور گاڑی لے لی بائے سے لیکن پھر آپ کو پتا چلا اس گاڑی کے اندر تو یہ نقص ہے تو اس عیب کی وجہ سے وکیل کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے سمتلاً پھر وہ مطلع ہوا وکیل عیب پر فلاح بل آئے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے عیب کی وجہ سے ماں دامل مبیافی یدی ہی جب تک کہ مبیا اس کے قبضے میں ہے جب تک مبیا کس کے پاس ہے وکیل کے پاس ہے وہ اس کو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے لیکن وکیل نے اگر کیا, کیا؟ مبیا لا کر کس کے حوالے کر دیا ہے موکیل کے حوالے کر دیا ہے تو اب موقل کی اجازت ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا سپرد کر دیا ہے وہ مبیع موکل کے لم یر تو اس کو واپس نہیں کر سکتا اللہ بھی مگر موکل کی اجازت ہے وہکیل فہم فارق الکیل میں اور سلم کے اندر کیا وکیل بنا سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی سرف کس کو کہتے تھے جس میں دونوں طرح جن سے سمن ہو میں نے وکیل ایک شخص کو وکیل کیا میں نے کہا بھائی یہ لو یہ سو درہم ہیں یہ بیچو اس کے بدلے دینار لے لو زید سے کیا کرو دینار لے لو تو اب وہ وکیل بنانا صحیح اسی طرح عقد سلم کے اندر میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے یہ لو بھائی ایک لاکھ روپے زید سے عقد سلم کرو چھ مہینے بعد مجھے وہ گندم دے دے ایک لاکھ روپے کی تو عقد سلم میں وکیل کرنا صحیح ہے خریدنے کے لیے کس کے لیے خریدنے بائے اگر عقد سلم میں جو بائے ہے اس یعنی کون? مسلم کی لئے ہے اس کی طرف سے وکیل بننا صحیح نہیں کیونکہ اقب سلم کرتے ہیں دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ فلاں سے کیا کرو اقبے سلم کرو یعنی اس سے پیسے لے لو میں اسے چھ مہینے بعد کیا کروں گا گندم دوں گا تو وکیل میں نے آپ کو بنا کر بھیج دیا اور میں ہوں بائے یعنی مسلم علیہ تو یہ وکیل درست نہیں ہے یہ توکیل درست کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر وکیل گیا اور وہ آقد کر کے آ پیسے وصول کیے اور پیسے لا کر اس نے کس کے حوالے کر دیے موکل کے حوالے کر دیے اور آقد کون سا ہے بیع و شراء والا اور بیع و شراء کے حقوق کس کی طرف راجی ہوتے ہیں اور اس عقد کے حقوق بھی وکیل کی طرف راجی ہیں لہذا اب وہ جو مال ہے جو چھ مہینے بعد ایک لاکھ روپے کی گندم دینی ہے اس کا مطالبہ کس سے ہوگا وکیل سے وکیل کے ذمے وہ چیز دینا ضروری ہوگی حالانکہ وہ آ... کیا نام ہے وہ پیسے کس کے وہ پیسے جو اس کے وصول کیے تھے وہ کس کے تھے وہ کس کو دے اس نے موسیقل کے اور سامان دینا اب کس کے پڑ گیا وکیل کے ذمہ پڑ گیا اس سے مطالبہ کیا جائے گا بھائی تو یہ درست نہیں ہاں جو مشتری ہے وہ کیا کر سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے میں نے آپ کو وکیل بنایا لاکھ روپے دیے جاؤ کیا کرو زید سے عقد سلم کرو اس ایک لاکھ کی گندم مجھے چھ مہینے بعد وہ دے دے تو اب آپ مشتری کی طرف سے کیا ہیں وکیل ہیں سورج سمجھ میں آگے بھائی یہ درست ہے بھائی تو کہتے ہیں بھائی عجوز ال توکیل آقد صرف اور توکیل وکیل بنانا عقد سرف پر اور عقد سلم میں یہ صحیح ہے یہ جائز ہے اور آپ جانتے ہیں مولانا عقد سرف میں مجلس کے اندر دونوں عوضین پر قبضہ ضروری ہے عوضین پر کیا ہے قبضہ ضروری ہے اب میں نے آپ کو وکیل بنایا جاؤ جا کر عقد دے سرف کرو یہ سو درہم لو اس کے بدلے کیا لے لینا دینار لے لینا آپ عقد کر رہے ہیں اس مجلس میں میں بھی آ گیا مولانا میں بھی آ گیا آپ نے عقد سرف کر لیا اس کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا اور ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ اسی مجلس میں ایک اور چیز بھی ضروری تھی وہ کیا کہ وجہ پر قبضہ ہو آپ درہم اس کو دیں اور وہ دینار آپ کے حوالے کرے آپ اس پر قبضہ کریں ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا کہ موکل یعنی کہ میں مجلس سے اٹھا اور چلا گیا کیا آقد سر پر کوئی اثر پڑا کوئی اثر نہیں پڑا اس لیے کہ عقد کرنے والا موقل نہیں ہے بلکہ عقد تو کون کر رہا ہے وکیل کر رہا ہے تو اس کا قبضہ ضروری ہے ہاں اگر وکیل قبضے سے پہلے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو عقد سر کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا سورج سمجھ اسی طرح آپ سلم کے اندر بھی میں نے آپ کو وکیل بنایا یہ لو ایک لاکھ روپے اور اس کی, اس کی گندم خریدو آپ سلم کرو زید کے ساتھ چھ مہینے بعد مجھے گندم دے دے آپ اسی مجلس کے اندر وکیل کے لیے ضروری ہے یہ جو پیسے ہیں کس کے حوالے کرے بائے, بائے یعنی مسلم علا کے حوالے کر دے لیکن وکیل اس کے حوالے کرنے سے پہلے یعنی مسلم علی نے ابھی سمن پر قبضہ نہیں کیا وکیل مجلس سے اٹھ گیا چلا گیا عبدل سلم کیا ہو جائے گا باطل لیکن اگر موقل بھی وہاں موجود تھا وہ اٹھ کر چلا جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آقص کا تعلق آقص کے حقوق کا تعلق اس موقل سے ہے ہی نہیں بلکہ کس سے ہے وکیل سے تو کہتے ہیں فین فارق الکیل الساہی بہ قبل قبض عبت القلو پس اگر جدا ہوا وکیل اپنے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ وہ عقد کر رہا ہے وہ مراد ہے وکیل اپنے دوسرے ساتھی سے, جس سے آقد کر رہا ہے اس سے جدا ہوا قبل القضی قبضے سے پہلے باطل العقد تو عقد کیا ہو جائے گا باطل چاہے فرف ہو یا سلم ہو ولا یوتابر فارقت المعکیلی اور کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا موکل کے جدا ہونے کا وئی کیونکہ وہ عقد نہیں کر رہا مسئلہ یہ میں نے آپ سے کہا میرے لیے گاڑی خریدو پانچ لاکھ تک کی بھائی آپ گئے آپ نے اپنے ہی پیسوں سے کیا کیا میرے لیے ایک گاڑی خرید لی گاڑی خرید لی اچھا تو کیا گاڑی خرید خریدی ہے ابھی آپ نے گاڑی اور گاڑی پر آپ نے کیا کر لیا گاڑی پر آپ نے قبضہ بھی کر لیا بھائی گاڑی پر قبضہ تو کیا تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں وکیل پر رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں اب لائیے آپ مجھے کیا کریں گاڑی کے پیسے پانچ لاکھ روپے حوالے کر دیں اور آپ کے یہ بھی حق ہے جب تک میں آپ کو پیسے نہیں دیتا آپ گاڑی میرے حوالے نہ کریں گاڑی اپنے پاس ہی روک سورج سمجھ میں آ بلکہ یاد رکھیں والا نام وکیل نے جب عقد کر لیا تو چاہے اس نے ابھی پیسے ادا نہ کیے ہوں پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے موکل سے آ کر مطالبہ کہ لو بھائی پیسے دے دو اب میں جا کر پھر اسے دے دوں تو ابھی پیسے اس نے اپنی جیب سے نہیں دیے پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور دے دیے پھر تو بطری کیا اولاد کیا کرے گا آ کر موقل سے وہ پیسے لے لے گا تو کہتے ہیں وہی زیادہ وکیل بشیرا اس مالی جب حوالے کر دیا وکیل بشیرہ نے یعنی وہ وکیل جس کو کس کے لیے بھیجا تھا شیرا, شیرا, شیرا رہا رہا وکیل بشیرا نے دے دیے سمن دیے مالی اپنے مال میں سے وقب ازل اور مبیا پر قبضہ کر لیا فلاح بھی عالم موکیل تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے اس سمن کے ساتھ کس پر موقیل پر یعنی اس سے وہ لے لے فن حلق المبیا یہ دھی अच्छा اس بھائی میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا آپ نے آخد کر لیا پیسے اپنے مال سے دے आपने اور گاڑی آپ نے قبضہ کر لی گاڑی ابھی مجھے دی نہیں تھی کہ وہ گاڑی آپ کے پاس چوری ہو گئی یا جل گئی تو کیا اب وکیل پر زمان آئے گا کہتے نہیں بھائی وکیل پر کوئی زمان نہیں ہے بھائی اس کا تو احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا تھا آپ اس کو یہ گاڑی خریدنے کے کوئی پیسے دے وہ ایجنٹ تو نہیں ہے بھائی وہ تو کیا ہے وکیل ہے تو وہ تو اپنے لیے مفت کام کر رہا ہے تو اس کا پہچان ہے لہذا اس کے پاس یہ چیز امانت کے درجے میں ہے اور امانت کے اندر اب زمان نہیں آیا کرتا ہاں اگر یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے پیسے دو موکل کے پاس آ کر موکل نے کہا لاؤ بھائی پہلے گاڑی میرے حوالے کرو وکیل کہتا ہے نہیں نہیں گاڑی تو ایسے نہیں ملے گی آپ کا کیا پتا ہے آپ کیا کریں پہلے میرے حوالے پیسے کریں اب اس نے گاڑی کو روک لیا کیا کیا گاڑی کو اب اس نے روک لیا ہے سمن کی وصولی کے لیے اب اگر گاڑی ہلاک ہوئی وکیل کے پاس تو اب اس پر زمان آئے گا اب اس پر کیا ہوگا زمان آئے گا تو کہتے ہیں فائن ہلا کل مبھی آفی یدی ہی پسہ کر مبھی آ ہلاک ہو جائے وکیل کے قبضے میں قبل ہی قبل اس کے روکنے کے وکیل نے بھی روکا نہیں ہے نیم. میں نے مانگا ہو اور وہ انکار کر دے تو یہ ہے اس کا روکنا لیکن ابھی اس نے روکا ہی نیم. نہیں اس سے پہلی گاڑی اس کے بعد ہلاک ہو گئی تو ہلاکا مال ان موپ کے تو یہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی موقل کے مال میں سے ہلاک ہوئی ہے ولم اور سمن سمن ساقط نہیں ہوں گے وہ موکیل کو دینے پڑیں گے وہ لہو این اور وکیل کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس مدیائے کو روک لے حتیہ یس طوف یہاں تک کہ کیا کر لے سمن کو وصول کر لے کس سے وصول کرے مبیے کو روک لیا مبیا اس کے قبضے میں ہلاک ہوا کہاں مضمون زمان اور اب وہ مضمون ہوا اب کیا آئے گا وکیل پر بھائی وکیل نے گاڑی لے لی میں نے اسے کہا لاؤ گاڑی مجھے دو اس نے کہا نہیں بھائی پہلے پیسے میرے حوالے کرو اس نے گاڑی نہیں دی مجھے اور گاڑی اس کے پاس اس کے بعد اب حالات ہو گئی جل گئی چوری ہو گئی تو اب وکیل پر زمان آئے گا کہ میرے طلب کرنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں دی بلکہ اس کو کیا کیا اپنے پاس روک اب کتنا زمان آئے گا یاد رکھیے ایما کا اختلاف ہے بھائی ایما ابو یوسف رحم اللہ فرماتے اس پر رہن والا زمان آئے گا کس کا زمان آئے گا رہن والا اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر بیاہ کا زمان آئے گا کس کا زمان آئے گا بیعہ بھائی بیا میں کیا زمان آتا ہے زمان آتے ہیں بیا میں کیا آتے ہیں دوسرے پر آپ میرے سے گاڑی آپ کا میرا ایجاب و قبول ہوا آپ نے کیا, کیا کیا گاڑی خریدی گاڑی خرید لی پانچ لاکھ روپے میں لیکن آپ نے کیا کہا مجھے تین دن تک اختیار ہے میں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں گاڑی آپ لے گئے بھائی گاڑی لے گئے وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو آپ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا کتنا زمان آئے گا وہی سمن کا زمان تو اب آپ کو سمن دینے پڑیں گے بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی سمن تو بے کا زمان جو ہے وہ سمن آتے ہیں یہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں لہذا وکیل پر کون سا زمان آیا سمن کا زمان آئے گا بھائی وکیل آپ کو میں نے کیا کہا تھا جاؤ میرے لیے پانچ لاکھ تک کی گاڑی خرید کر لاؤ آپ پانچ لاکھ میں گاڑی خرید لائے میں نے آپ سے کہا گاڑی میرے حوالے کرو آپ نے کہا نہیں پہلے پیسے میرے حوالے کرو گاڑی آپ نے اپنے پاس روک لی وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہوئی تو وہاں پر کتنا زمان آیا امام محمد اللہ کیا فرماتے ہیں سمن والا معلوم ہوا وکیل پر گاڑی کتنے کی خریدی تھی پانچ تو کتنا زمان آیا پانچ لاکھ زمان آیا مولانا سمجھ میں آیا اور میرے سے بھی اس نے کتنے لینے تھے وہی پانچ لاکھ میرے سے لینے تھے تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے حساب برابر ہو گیا ختم بھائی میرے سے بھی کتنے لینے تھے پانچ لاکھ اور اب اس پر زمان بھی آ گیا اس نے میرے لیے جو گاڑی خریدی تھی وہ اس نے ضائع کر دیا تو اس پر بھی اب کتنے پیسے آ گئے میرے پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گیا کسی کو کوئی مال دوسرے کو نہیں دینا پڑے گا سورج سمجھ میں آ گئی یہ تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں رہن والا زمان آئے گا رہن والا رہن کا کتنا زمان ہوتا تھا دین اور قیمت میں سے جو عقل ہوتا تھا بھائی میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ قرضہ لیا آپ نے مجھے قرضہ تو دیا لیکن کہا بھائی ایسے نہیں دوں گا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ تاکہ پیسے کی وصولی ہو سکے میں نے آپ کے پاس اپنی ایک گاڑی رہن کے طور پر رکھوا دی وہ رہن مرتحین کے پاس ہلاک ہوا کیا ہوا اس کو زمان آتا ہے زمان نہیں آتا کتنا زمان آتا تھا اس رہن کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہوتا تھا وہ زمان آتا تھا وہ زمان لہذا اب اگر گاڑی بھی ہے ایک لاکھ کی دین بھی ہے ایک لاکھ کا تو کیا عقل ہوا دونوں برابر ہیں تو زمان بھی اس پر ایک لاکھ آیا تو میں نے اس کا کتنا دین دینا تھا ایک لاکھ اس, نے اس پر کتنا زمان آیا میرا ایک دینا لاکھ دینا. تو ایک لاکھ ایک لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گئے یوں سمجھیں گے اس نے اپنا دین وصول کر دیا ختم اب میں نے کوئی چیز اس کی نہیں دینی لیکن اگر گاڑی تھی مہنگی گاڑی تھی دو لاکھ کی اور دین تھا ایک لاکھ مولانا گاڑی اس کے پاس تھا لاکھ ہوئی تو اس پر کتنا سامان ہے دینا. عقل کیا ہے دونوں میں سے دین تو دین ایک لاکھ ہے اس پر ایک لاکھ کا زمان ہے اور باقی گاڑی جو ایک لاکھ گاڑی تو دو لاکھ کی ہے تو آپ نے پڑھا تھا باقی اس کے بعد امانت ہے اور امانت بغیر تعریفی کے ہال ہلاک ہو جائے تو اس کا زمان نہیں تو معلوم ہوا ایک لاکھ گاڑی جو ہلاک ہوئی ہے اس گاڑی کا ایک لاکھ کا جو حصہ ہے وہ دین کے بدلے ہلاک ہوا ہے اور ایک لاکھ بطور امانت کے ہلاک ہوا ہے اس کا زمان نہیں تو ایک لاکھ ایک لاکھ کے بدلے برابر ہو گئے اور اگر وہ چیز جو میں نے دین کے رہن رکھوائی تھی اس کی قیمت کم ہے مثلا جو گاڑی رکھوائی وہ صرف پچاس ہزار کی ہے بھائی تو اب گاڑی کی قیمت رہن کی قیمت ہے پچاس ہزار وہ گاڑی مرتحین کے پاس ہلاک ہو گئی اور دین ہے ایک لاکھ تو کل کیا ہوا پچاس گاڑی کی قیمت عقل ہوئی تو لہٰذا اس پر زمان بھی کتنا آیا پچاس ہزار تو مرتح پر پچاس ہزار کا سامان آ گیا اور میرے سے اس نے کتنے لینے ایک لاکھ اور مجھے اب کتنے دینے ہیں پچاس ہزار کا جو زمان ہے تو پچاس ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار کٹ گئے وہ اس کے بدلے ہو گئے یہ زمان اس پر آیا اور باقی پچاس ہزار کے لیے وہ مجھ پر رجوع کرے گا اور میرے سے سورج سمجھ میں آ گئی یہ تھا رہن میں تو امام یوسف راہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی رہن والا زمان آئے گا کون سا زمان آئے گا رہن والا زمان آئے گا بھائی بھائی رہن والا زمان یہاں کیسے آئے گا کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک یہاں ہے سمن ایک ہے قیمت وکیل کے پاس وکیل کو میں نے کیا کہا تھا پانچ لاکھ کی گاڑی لاؤ میرے لیے وہ گاڑی اس نے لے لی میرے پاس لایا میں نے کہا لاؤ گاڑی دے دو اس نے کہا گاڑی تب ملے گی جب پیسے دو گے تو اس نے گاڑی روک لی اب روکنے کے بعد گاڑی اس کے بعد حالات ہوئی ہے تو اس پر زمان آئے گا اور اب ارے مابیسر کیا فرماتے ہیں کون سا زمان آئے گا رہن والا کس طرح کہتے ہیں ایک تو ہے گاڑی کے سامن کتنے کی لی اس نے پانچ لاکھ تو لہذا اب محکل سے اس نے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں پانچ لاکھ وصول کرنے ہیں اور ایک ہے گا... یہ تو تھے سمن اور ایک ہے قیمت مارکیٹ ریٹ بائی اس جیسی گاڑی کی قیمت پتہ کروائی جائے گی اس طرح کی گاڑی کی بازار میں کتنے کی ملتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے سمن کے برابر ہی ہو. ہو سکتا ہے اس سے کم ہو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھائی ہو سکتا ہے قیمت زیادہ ہو ایک آدمی کو جلدی پیسوں کی ضرورت تھی اس نے گاڑی پونے پونے داموں اس کو بیچ دی پانچ لاکھ میں حالانکہ بازار میں جا کر اس کی قیمت کا پتہ کروایا تو پتہ چلا اس جیسی گاڑی تو سات لاکھ کی ہوا کرتی ہے جتنے کی ہوتی ہے سات لاکھ کی اب گاڑی کی قیمت ہے سات لاکھ اور سمن کتنے ہیں پانچ, پانچ, پانچ لاکھ تو دونوں میں سے عقل کیا ہوا پانچ, پانچ, پانچ, لکھ. لکھ. پانچ لاکھ تو وہ اس پر کیا ہو جائے گا زمان سامان جائے گا وکیل پر کتنا سامان آیا پانچ لاکھ اور میرے سے جو اس نے کتنے لینے پانچ لاکھ اور مجھے بھی کتنے لینے پانچ لاکھ یہ جو زمان اس پر آیا کیونکہ میری گاڑی میرے لیے خریدی تھی تو یہ پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہو گئے حساب برابر وکیل مجھ سے کچھ مال وصول نہیں کر سکتا میں اس سے کوئی مال وصول اور اگر گاڑی کی قیمت تھی کم مثلاً گاڑی کا جا کر بازار میں پتا کروایا تو پتا چلا اس جیسی گاڑی تو اس نے لیا پانچ لاکھ میں اس جیسی گاڑی تو ساڑھے چار لاکھ میں ملتی ہے کیا ہوتی ساڑھے چار, چار لاکھ میں ملتی ہے اب اس میں سے ساڑھے چار لاکھ ہے قیمت اور پانچ لاکھ ہے سمن عقل کیا ہوا ساڑھے قیمت عقل ہوئی تو قیمت والا زمان اس پر آیا لہذا وکیل پر کتنا زمان ساڑھے چار لاکھ اور مجھ سے کتنے لینے تھے پانچ لاکھ تو ساڑھے پانچ لاکھ میں سے ساڑھے چار لاکھ کٹ گئے بقا... باقی کتنے رہ گئے پچاس ہزار تو وکیل مجھ پر رجوع کرے گا اور مجھ سے کتنے پیسے لے لے گا پچاس ہزار سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ہو اگر نے اس کو روک لیا فی پسو چیز اس یہ قبضے میں ہلاک ہو گئی کان مضمون زمان الرحن تو وہ مضمون ہوگی کے کے رحم اللہ تعالی کس کے نزدیک بھائی اماب یوسف رحم اللہ کے نزدیک زمان الب ایندہ محمد رحم اللہ اور بے کے زمان کے ساتھ جی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک رجل رجل مسئلہ یہ بھائی دو آدمیوں کو میں نے کسی مسئلے میں وکیل بنایا ایک کو نہیں بنایا کیا, کیا, کیا زید اور امن میرے پاس سے میں نے کہا تم دونوں جاؤ اور میرے لیے کیا کرو ایک گاڑی خرید کر لاؤ کیا کرو ایک پانچ لاکھ والی ایک گاڑی خرید کر لاؤ میں نے ایک کو وکیل بنایا ہے یا دو کو بنایا ہے دو کو بنایا ہے لہذا اب دونوں میں سے ایک جا کر گاڑی خریدتا ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ دونوں کو کیا کرنا پڑے گا اس تصرف میں دونوں کو شریک ہونا پڑے گا سمجھ میں آئی بات وجہ اس لیے کیونکہ میں راضی نہیں ہوں ایک کی رائے بھائی دونوں آپس میں جائیں گے تو ایک کی رائے بہتر ہوتی ہے یا دو رائے جب مل جائے وہ بہتر ہوتی ہیں دو رائے, دو رائے دونوں آپس میں مشورہ کریں گے تو زیادہ اچھی چیز ملے گی ایک کی رائے سے ویسی چیز نہیں ملے گی تو میں نے دو کو بنایا اسی لیے وکیل ہے کہ وہ دونوں خریدیں گے تو بہتر چیز آئے گی بھائی تو میں ایک کے وکیل بنانے پر راضی نہیں لہٰذا ایک کا وہ کرنا بھی جائز لیکن اگر کوئی ایسا تصرخ Uh, لیکن کچھ تصرفات آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی صاحب خزوری ان میں میں نے بنایا دو کو وکیل تھا دو آدمیوں کو وکیل بنایا لیکن ان میں سے ایک جا کر وہ تصرف کرتا ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو وہ بھی, کیا ہوگا جائز ہوگا دیکھو بھائی وہی راوکلا رجول ار جب وکیل بنایا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو فلئی فلی حد ہی می ہے تصوری تو جائز نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے وہ اس چیز میں جس میں ان کو وکیل بنایا گیا تھا دھونل آخری بغیر دوسرے کے دوسرے کے بغیر صرف ایک کے لیے وہ تصرف کرنا جائز نہیں اللہ یوک قلعہ مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنا دے خصومت کا کیا بنا ہے مگر یہ کہ ہم دونوں کو کس چیز کا وکیل بنائے خسومت کا وکیل بنائے اب ایک جا کر قاضی کے سامنے بات چیت کرتا ہے اور خسومت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے بھئی یہ کیوں جائز ابھی تو آپ نے بتایا جب دو کو وکیل بنائے تو دونوں کا تصروخ ضروری ہے ایک کا تصروف نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ قاضی کے سامنے جا کر تو ایک ہی بات کر سکتا ہے دونوں مل کر بات کریں گے تو کسی کی بات سمجھ میں آئے گی نہیں لہذا مشورے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے کر لینا چاہیے اور قاضی کے سامنے تو پھر کیا کرتا ہے دونوں میں سے ایک ہی بولتا ہے یہ مانا اللہ زوجتی بغیر اولا یا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ وہ جا کر اس کی بیوی کو طلاق دے دیں بغیر کے کیا کریں بس جا تم ایک آدمی دو آدمیوں سے کہتا ہے تم دونوں جاؤ اور جا کر میری طرف سے کیا کر دو تم دونوں وکیل ہو جا کر کیا کر دو میری طرف سے میری بیوی کو تلاق دے دو ایک جاتا ہے اس نے جا کر کیا طلاق کیا؟ دے دی تو لہذا اب بھی یہ تصرف ٹھیک ہے بھئی کیوں دونوں کا جانا ضروری نہیں کہتے ہیں بھئی یہاں پر کوئی مشورے کی ضرورت ہے یہاں <متصف> تو کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا ایک بھی جا کر یہ تصرف کر لیتا ہے تو یہ تصرف صحیح ہے یہ معنی ہے اور بھی طلاق ذوجی ہی بغیر عوضین یا یہ مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو بی طلاق جتی ہی اس وکیل کی بیوی کو طلاق دینے پر بغیر ایوزن. بغیر کسی عوض کے ہاں عیوز کی بات ہے کہ طلاق ویسے نہیں ملے گی کی کیا تمہیں بھی کچھ ایوز دینا پڑے گا پھر تمہاری جان چھوٹے گی تو آپ مارانا دونوں کا جانا ضروری کیونکہ دونوں جا کر مشورے سے کیا کریں گے طے کریں گے اور بغیر ایوزین ان سب کا بھائی بالخصومت پر ہو رہا ہے بالخصومتی اس بالسومت بھائی محتوف نال ہے اس کو اٹھا کر کیا رکھ دیں محتوف اللہ بغیر مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو کہ وہ اس موکل کے غلام کو آزاد کر دیں بغیر کسی عوض کے بھائی بغیر کسی عوض کے تو اب بھی جا کر ان دونوں میں سے ایک جا کر غلام کو کیا کر دیتا ہے آزاد تو اس کا یہ تصرک تصورف ایک کا صحیح. کیوں کہتے ہیں یہاں پر بھی کسی مشورے کی کوئی ضرورت हुँ. نہیں بھائی اس لیے ابردی و تین یا دو... اس کا بھی اسی پر اتف ہے مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا ہے کس چیز کا وکیل بے ردی ایسی امانت کے لوٹانے پر آئندہ جو کس کے پاس تھی موقع. موقع میرے پاس بھائی زید کے ایک لاکھ روپے پڑے تھے امانت کے طور پر یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی امانت کے طور پر میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جا کر یہ کس کو دے لو زید کو دے دو ان میں سے ایک گیا اور اس نے زید کو دے دیا تو اس کا یہ تصاروف صحیح بھائی یہ تصارف کیوں صحیح کہتے ہیں بھائی اس میں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں بھائی لہٰذا یہ درست ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو مگر یہ کہ ان دونوں کو موکل نے وکیل بنایا ہو کس چیز کا وکیل بیکا دین ایسے دین کی ادائیگی کا علیہ ہی جو کس پر تھا موکل پر تھا تو ایسے دین اب دیکھو بھائی میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ دینا تھا کوئی بیو اور شیرا کا کوئی معاملہ ہوا تھا میری طرف اس کے ایک لاکھ باقی تھے میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا یہ لو ایک لاکھ روپیہ جو مجھ پر دین ہے اور جا کر کس کو دے دو زید ایک یا اور جا کر دے دیتا ہے یہ تصارف بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں ولی سلیل اچھا چلو پیچھے میں نے بِرَدِّ وَدِعَةٍ کہا اور دَيْنِ عَلَيْهِ یاد رکھو نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور صفت کا ترجمہ موسو صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موسوم سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا اسی طرح کبھی کبھار نکیرا کے بعد ظرف جاتا ہے کیا آ جاتا ہے ظرف مستقر آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا بنتا ہے اس کے لیے صفت بنتا ہے وہاں بھی اسی طرح ترجمہ کریں گے موسو سے پہلے کیا لفظ لے آئیں گے ایسا تو یہاں بھی رد بھی ودی آتی آئندہ ہے نکیرا اور آئندہ اس کے بعد کیا آیا ظرف آ, آ کیا آیا ظرف مستقر یہ اس کے لیے صفت بنے گا اسی لیے میں نے کہا ایسا کا لفظ ترجمے میں بھی ذکر کیا او بردی ردی ودیات یا ایسی ودیات کے واپس کرنے پر indahu. جو کے کے پاس تھی موکل موکل موکل موکل موکل موکل موکل موکل اسی طرح دین نکرا ہے الے اس کے بعد جار مجرور آیا یہ بھی مجازن ظرف کہلاتے ہیں ظرف مستقر مزدی. ہے یا ایسے دین کی ادائیگی پر الحی جو کس پر تھا وکیل پر تھا ولحی سلیل مسئلہ یہ جا میں نے گاڑی خرید لو اب آپ میرے وکیل ہوئے تو کیا وکیل آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے آپ میں بھائی آپ تھے آپ نے جانے کے بجائے پھر کیا کر دیا آگے عمر کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی عمر تم جا کر کیا کر دو گاڑی پانچ لاکھ روپے میں خریدو تو کیا وکیل آگے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی وکیل آگے کسی اور کو وکیل کیونکہ میں نے ضابطہ بتلایا تھا مزاربت کے اندر بھائی کہ کوئی چیز اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہوتی ہے ادنا کی تو اجازت ہے اس میں اپنے کے برابر کی اجازت نہیں تو مزارف کو آگے مزاربت کی اجازت نہیں کیونکہ وہ اس کے برابر کی چیز ہے ہاں اس سے ادنا درجے کی چیزیں اس میں جائز تھی وکیل بنا سکتا تھا مزاج کے طور پہ دے سکتا تھا وغیرہ یہاں بھی وہ توکیل جو ہے اپنے مثل کو شامل متضمن نہیں وکیل آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا ولی سلیل وکیل یا فیمل بھی اور جائز نہیں ہے وکیل کے لیے کہ وہ وکیل بنائے چیز کے اندر وكِّلَ جس پر اسے وکیل بنایا گیا ہے مگر یہ کہ موقیل اس کو اجازت دے دے ہاں اگر موکل نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو آگے بھی اس کے وکیل بنا سکتے ہو تو پھر بھی آپ وہ وکیل کیا کر سکتے آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے یا اسے سراہتا تو یہ نہیں کہا کہ جا کر تم بھی آگے کیا کر سکتے ہو کسی دوسرے کو وکیل لیکن ایسے لفظ استعمال کر لیے کہ جیسے اس کو ہر چیز کی اجازت دے دی کیسے یوں کہا کہ جو بھائی میرے لیے کیا کرو پانچ لاکھ میں ایک گاڑی خریدنی ہے اور جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لینا جیسے مناسب لگے اپنی رائے پر عمل کر لینا تو اب بھی اس کو کیا ہو گئی اس کی آگے وکیل بنانے کی اجازت ہو گئی تو کہ اللہ اظہل موقع ہو مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو موقیل او یا اس یوں کہ عمل بھی تو عمل کر اپنی رائے پر یعنی جیسا تجھے مناسب لگے ویسا کر لینا وقت عالا بغیر موکیلی ہی اچھا بھائی آپ میرے وکیل ہیں میں نے آپ کو آگے وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ آگے وکیل بنا لیتے ہیں تو کیا اب وہ اگلا وکیل جو گاڑی خریدتا ہے وہ اس کا خریدنا صحیح ہے یا صحیح نہیں وہ موکل کے لیے شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں بھائی جب اجازت نہیں ہے تو اگلے کا خریدنا یہ چیز موکل کے لیے شمار نہیں ہوگی ہاں اگر آپ کو میں نے وکیل بنایا آپ وکیل اول آگے آپ نے دوسرے کو وکیل بنایا وہ ہے وکیل ثانی وکیل ثانی جب گاڑی خرید رہا تھا ساتھ کون موجود تھا وکیل اول موجود تھا اب خریدی وکیل ثانی نے لیکن چونکہ وکیل اول بھی وہیں پر اسی مجلس میں موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا یہ دراصل خریدی ہی کس نے ہے وکیل اول نے تو اب یہ موقع کے لیے شمار ہوگی وکیل ثانی وکیل اول تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن وکیل ثانی نے آ کر اس کو اطلاع دی اور بتلایا یہ گاڑی میں نے اتنے میں خریدی ہے وکیل اول کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی درست کیا آپ نے صحیح آفد کیا ہے اس نے اجازت دے دی آفد کی مولانا تو اس صورت میں بھی کیا ہے وہ کس کے لیے ہو جائے گی چیز موقل کے لیے ہو جائے گی صورت سمجھ میں آ فائن بغیر ہی پس اگر وکیل نے آگے وکیل بنا دیا اپنے وکیل کی اجازت کے بغیر فعاقہ وکیل ہو بے حضرت ہی کیا اس وکیل کے وکیل نے بے ہی اس وکیل کی موجودگی میں جازا تو یہ جائز ہے وہ ان اور اگر آکد کیا اس کی غیر حاضری میں یاد رکھیے میں نے جائز. جائز है. है। <ciones> <سؤال> ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے پانچ لاکھ روپے میں گاڑی خریدو تو وہ میرا وکیل ہو گیا اب میں اس کو معذول کر سکتا ہوں یا معذول نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے اجازت دی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسے معذول کرنا چاہیں تو معذول کر سکتے ہیں آپ آپ اسے کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی آپ نہ خریدو میرے لیے گاڑی لیکن ضروری ہے کہ اس کو علم ہو اس کے سامنے اسے کہیں نہیں بھائی آپ کو اجازت نہیں یا اس کو اطلاع پہنچانا ضروری ہے جب تک اس کو اطلاع نہیں ہے تو اگر وہ گاڑی خرید لیتا ہے پھر وہ کس کے لیے شمار ہوگی مواقل تو, مواقل تو, موجود موجود موجود تو پھر اس کا تصرف جائز ہوگا جا، موکل کے لیے جائز ہے کہ وہ معذول کر دے وکیل کو انل الوکالتی وکالت سے وکالتی ہی پس اگر اس کو نہیں پہنچی خبر معذول کر دینے کی فہو اعلیٰ وکالتی تو وہ اپنی وکالت پر باقی ہے وہ تصرف جائز اور اس کا وہ تصرف کیا ہے جائز ہے لما یہاں تک کہ اسے علم ہو جائے جب علم ہو جائے گا اب اس کا تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا وہ تب سلول وکالت بھی اچھا بھائی موکل یا وکیل میں سے کوئی مر جاتا ہے جب وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک موکل مر گیا مثلا پہلے موکل کی صورت ذکر کر رہے ہیں جب موکل مر گیا تو وکالت خود بخود کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیونکہ اس تصرف کی اجازت موکل کی طرف سے ملی تھی وکیل کو اب موکل ہی نہ رہا تو اس تصرف کی اجازت بھی نہیں اسی طرح موکل اگر مجنون ہو گیا مولانا اور مجنون بھی کیسا ہوا جنون مطبق ہوا یعنی پوری طرح پاگل ہو گیا جنون مطبق آگے آ رہا ہے متن میں شرح کتاب کے اندر بھائی جنون مطبق کہتے ہیں جو پورا مکمل جنون ہو اور یہ کم از کم کتنا ہے ایک ماہ تک جو ہو بھائی ایک آدمی اس کو ویسے پاگل پن کے دورے پڑھتے ہیں کبھی کبھار سمجھ تو یہ جنون مطبق نہیں ہے جنون مطبق وہ ہے جو جب تاریخ ہوا تو کم از کم کتنا عرصے تک رہا ایک ماہ تک اس میں اور بھی اقوال ہیں لیکن کس کسنے پر ہے ایک ماہ پر بھائی کیونکہ ایک ماہ کے اندر پورا جو رہے تو اس کی وجہ سے پورا ایک مہینہ بیچ میں آیا مثلا رمضان کے روزوں میں یہ ہوا تو پورے روزے اس سے کیا ہو گئے ساخت ہو گئے کیونکہ پورے روزے اس پر جنون رہا تو اس کی وجہ سے دیکھو ایک عبادت کی ادائیگی ہی کیا ہو گئی انسان سے ساخت ہو گئی تو یہ جنون مطبق ہے مکمل جنون ہے لہٰذا اب اگر موکل پر کیا تعریف ہوا جنون مطبق تاریخ ہوا تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی وہ وکیل کیا ہو جاتا ہے معزول ہو جائے گا اسی طرح اگر موکل العیاز بلا مرتد ہوا اور مرتد ہو کر کہاں چلا گیا دارالہر بھاگ گیا یہاں رہا تو ہم اسے جیل میں ڈالیں گے تین دن موہلت دیں گے دوبارہ مسلمان نہ ہوا تو اسے کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی جی تو جو مر ایک دفعہ مسلمان ہے پھر مرتد ہو رہا ہے معلوم ہو وہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے بھائی تو اس کی اس سے اجازت نہیں ہوگی تو تین دن مہلت دیں گے سوچے اور کرے دوبارہ اسلام لے آتا ہے ٹھیک نہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا اب اگر وہ بھاگ گیا کہاں چلا گیا اب تو وہ ہاتھ نہیں آ سکتا حکم لگا دیا کہ وہ کہاں جا چکا تو یہ اب موت کے حکم میں ہوا اور اب اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے گا وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا تو جب یہ موت کے حکم میں ہوا تو موت کی صورت میں وکالت کیا ہو جاتی تھی ختم تو اب بھی وکالت کیا ہو گئے ختم ہو گئے تب تو وکالت موقع اور وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کی موت کی وجہ سے وَجُنُونِ ہی مطبقہ اور اس کے مجنون ہو جانے کی وجہ سے کیسا جنون جنون متبق ہو یعنی کامل جنون ہو وہ لحاق ہی بیدار اور اسی طرح وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے مل جانے سے کس چیز کے ساتھ مل جانے سے؟ بیدار یعنی دار الحق ملنے ملنے یعنی بھاگ گیا ہو مرتد ہو کراتب بھائی مکاتب مکاتب کس غلام کو کہتے ہیں کہ اتنے مکانے کا اتنے پیسے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد مکاتب بھائی غلام تو غلام تو محجور تھا کیا وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے وہ کسی کو وکیل نہیں لیکن آپ کے مکاتب میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد آدمی کی طرح ہے آخا اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا محنت کرے گا پیسے کمائے گا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اب یہ اس مکاتب نے کیا کیا ایک آدمی کو کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنایا تھا آقا اور پھر آپ یہ مکاطب بھائی یہ عاجز ہوا اس نے آقا کے سامنے آ کر کیا کہہ دیا <سلام> کہ مجھ سے اتنے پیسے نہیں ہوتے بس مولانا آخر کتابت ختم جیسے ایجز کا اظہار کرے گا آقد کتابت ختم یہ پھر کیا بن گیا آگ محجور عام غلام بن گیا مولانا اب پھر آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے تو لہذا جب آپ مکاتب ایجز کا اظہار کر دے تو اس نے جب کسی کو وکیل بنایا تھا وہ وکالت خود بخود کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مولانا اسی طرح ایک غلام تھا اس کو میں نے اجازت دی تھی تجارت کی پھر میں نے اجازت واپس لے لی اور اس نے اجازت کے زمانے میں ایک آدمی کو ایک تصرف کے لیے وکیل بنایا جیسے ہی میں نے اجازت ختم کی بھائی یہ پھر اپنے محجور بن گیا اور اپنے محجور کو تو وکیل بنانے کی اجازت نہیں لہذا اس صورت میں بھی وکالت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی تو کہتے ہیں اچھا مکاتباجز اور جب وکیل بنایا مکاتب نے پھر وہ عاجز ہوا ابل معذون الہو یا معذ لہو نے کیا کیا جس شخص کو اجازت دی گئی تھی اس نے وکیل بنایا جیرا ہی پھر اس پر کیا لگا دی گئی بندی لگا دی گئی شریک یا دو شریک تھے اختلاف آیا ہم آپس میں جدا ہو گئے شرکت ختم کر دی جب شرکت ختم کر دی تو وکالت بھی خود بخود ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ وکیل تھا اس چیز میں تصرف کرنا تھا مالی شرکت میں اور جب شرا... شرا... شراکت ختم ہوئی تو مالی شرکت بھی کیا ہوا ختم وہ ہو بھی نا بھائی شرکت شرکت رہا ہی نہیں تو یہ مارا ابھی شریکان یہ دو ایسے شریک دو شریک تھے وقت کا پیچھے وقت مکاتب پر آتف ہو رہا ہے وئیا وقارا شریکا نے جب وکیل بنایا دو شریکوں نے فخارہ تو دونوں جدا ہو گئے تو تو یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ سارے سبب جو ہیں یہ باطل کر دیتے ہیں وکالت کو علم یا علم وکیل کو چاہے علم ہو یا علم نہ ہو بھائی وکیل ویسے تو وکیل کو معذور کرتے ہیں بتلانا ضروری ہے لیکن یہ کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ وہاں وکیل خود بخود معزول ہوتا ہے یعنی عزل حکمی آتا ہے کیا آتا ہے عزل حکمی اور عزل حکمی کے اندر بھائی عزل ہو سراہتن ہو وہاں تو وکیل کو بتلا کا علم ضروری لیکن عزل حکمی کے اندر وکیل کا علم بھی ہونا ضروری وکیل کو علم ہو یا نہ ہو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا معزول تو بھائی جب موکل مر گیا تو کون سا ازل آیا عزل حکمی اسی طرح بھائی ان سب کے اندر کیا جائے گا نزل حکمی آئے گا مکاتب کے اندر بھی والانا مکاتب تو بھائی مکاتب وکیل بنا سکتا ہے لیکن جب وہ آبد محجور ہوا تو اب تو اس کے لیے وکیل بنانا ہی جائز نہیں وہ خود بخود وہ کیا ہو جائے گا تو وہاں یہاں پر جیسے بھائی مخاطب کیا کر سکتا ہے وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا تو تو انتوقیل جائز تھی اس کے لیے لیکن انتہا جب محجور ہو گیا اب اس کے لیے جائز رہی نہیں تو حالانکہ یہاں ابتدا کے ساتھ ساتھ انتہا بھی کیا ہونی چاہیے تھی توقیل جائز ہونی چاہیے تھی بھائی سورج سمجھ میں آ اسی طرح معذون لہو ہے ابتدا ان کے لیے توقیل جائز تھی لیکن امتحان وہ آبدے محجور بن گیا اب اس کے لیے توقیل جائز نہیں لہٰذا وکالت ہوئی بھائی ویزا معتل وکیل اور جب وکیل مر جائے اور جن نہ جنون اب یا کیا ہو جائے وکیل مجنون ہو جائے کون سا جنون ہو جنون مطابق ہو بطلت علط ہو تو اس کی وکالت کیا ہو جائے گی بادل ہو جائے گی مولانا کبھی دار الر بھی مرتد اور اگر وہ دار الحرب بھاگ یا مرتد ہو کر لم تصرف مسلمان تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ واپس لوٹ آئے مسلمان ہو کر معلوم ہوا مقل مرتد ہو کر جاتا ہے تو وکالت کیا ہو جاتی ہے حضم کیونکہ موت کے حکم میں وکیل اگر مرتد ہو کر جاتا ہے تو اس صورت میں وکالت ختم نہیں ہوتی ہاں اس کے لیے وہ تصرف کرنا اب جائز نہیں ہے ہاں مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو اب پھر کیا کر سکتا ہے وہ تصرف کر سکتا ہے بشرتے کہ ابھی موکل نے اسے معذول نہ کیا ہو چلیے بس مولانا ہزار اللہ بحقیقت علیہ